کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے وہ کالا ثواب آکھے گوی سدھی گل یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے کہتا رہے کالا ثواب درست بات کہے گا شفات کرنے والا درست بات کہے گا مفسرین نے لکھا درست بات کرنے کا مطلب یہ ہے مواہدوں کے حق میں شفات کرے گا مشرق کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا کالا درست بات کہے گا کون ہے جو اللہ کے سامنے شفات کے لیے لب کھولے اللہ سے بات منوالے اس کی اللہ نہ موڑے مام ان شفی من اللہ ممبادی یہ ساری بات اللہ نے کر لی اب جو اللہ اصل بات کہنا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ ساری دلیل پیش کی اللہ فرماتے ہیں ظالم اللہ ربکم اے ہے اللہ رب تمہارا ذالک اللہ ربکم یہ ہے اللہ کون خلق السماوات و الارض في سته کون ثم استوالل hars کون يدبر الامر کون مامن شفیع الا من بعد جس کی یہ طاقتیں ہیں جس کے یہ تصرفات ہیں ظالکم اللہ رب یہ ہے اللہ رب تمہارا فاب بس عبادت کرو تو صرف سجدہ کرو تو صرف اس کا گائےبانہ پکارو تو صرف یہ اصل بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں فابدو ہو اسی کی عبادت کرو افلا تزک کرون سوچتے کیوں نہیں ہو سمجھتے کیوں نہیں ہو اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو متصرف فل امور ہو عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو خالق مالک رازق ہو عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو چلتے ہوئے پانی پہ زمین بچھائے عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو عرش پہ غالب ہو عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو کائنات کی تدبیریں کرے اتنی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی یہاں اللہ نے یہ عقلی دلیل پیش کی بہت سی جگہوں پہ اللہ اس کلام کو لائیں ذرا ایک جگہ دیکھیے گا 143 سو تر صفحے پہ آئی نام ہے سورت الراف آیت نمبر ہے 54 مل گیا جی ایک سو ترتالیس آٹھواں پارا سورت آراف اور پہلی سطح ہے جی ہمارے پاس قرآن پاک کھلے ہوئے پہلی سطر ہے جی آیت نمبر ہے جی چون بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے اللہ نے تھوڑا سا آگے تبدیلی کی رب کم اللہ اللہ خلق سماوات ور فی سیامن رب تمہارا وہ اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں سمس توال الرش پھر غالب ہے کس پر ارش پر اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا سارے نظام کو خود چلا رہا ہے سمس توال الرش پھر غالب ہے عرش پر یوگ شلئی لن ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو دن آیا نا اوپر سے اچانک کیا آ گئی رات یوگ شلئی لن ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو یتل بہو حسیسا دن بھی رات دے پیچھے لگ ہے دن رات کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو طلب کر رہا ہے وہ اس کی تلاش میں یعنی مطلب کیا ہے رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے اس طرح نظام چلتا چلا جا رہا ہے وَشْشَمْسَا اس نے پیدا کیا سورج کو وَالْقَمَرَا اس نے پیدا کیا چاند کو وَالْنُجُومَ پیدا کیا ستاروں کو مُسَخْخَرَاتِمْ بِأَمْرِهِ بے امری ہی اس کے حکم کے یہ سارے کام میں لگے ہوئے اس کے حکم سے سورج کا بنانے والا میں چاند کا بنانے والا میں ستاروں کا سجانے والا میں رات اور دن کو بدلنے والا میں آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ سنو لہول خل کو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے ومرو اور حکم کرنا بھی اسی کا کام ہے اگر پیدا میں نے کرنا ہے نا تو یہ حکم میں نے کرنا ہے اس کو صحت دے دو اگر پیدا میں نے کرنا ہے نا پھر حکم بھی میں نے دینا ہے اس کو رہائی دے دو اس کو بیٹا دے دو اس کو بیٹی دے دو اس کو دولت دے دو اس کو تخت دے دو اس کو وزارت دے دو حکم بھی پھر میرا چلنا ہے اللہ لہ اگر پیدا کرنا میرا کام ہے تو پھر حکم دینا بھی میرا کام یہ تو نہیں پیدا میں کروں اور چلے کسی اور کی پیدا میں کروں اور کھوٹی قسمتیں بری امام صاحب کھڑی کریں الا لہل خل سنو پیدا کرنا اسی کا کام ہے تو حکم دینا بھی اسی کا کام ہے تبارک اللہ ہو سن لیا تم نے آسمان میں نے بنائے زمین میں نے بنائی دن کو رات پہ ڈھاپ دیا دن رات کے پیچھے لگا دیا سورج میرا چاند میرا ستارے میرے یہ سب کچھ تم نے سن لیا پیدا کرنے والا میں حکم کرنے والا میں تو پھر یہ بھی سنو نا تبارہ اللہ ہو برکت دینے والا بھی کون ہے برکت کا کیا میں کر سکتا ہے کوئی میں آپ میں سے برکت کا بڑھانا واجبا جی وا. برکت کا کیا مطلب بڑھانا اولاد میں بڑھانا صحت میں بڑھانا دولت میں بڑھانا عزت میں بڑھوتری برکت کا لفظی میں کیا ہے بڑھانا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے مولا کا کرم ہے برکت یہی ہے نا یا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں کرم واہ میرے اللہ جیڈہ تب وڈا ہے تیرے حوصلے بھی ایڈے ہی وڈے نے خدا دی کسم ہے واہ میرے اللہ واہ حیران ہوتا ہے بندہ دولت دی پیسے دئے دی۔ ملے دی, جوانیاں دی, دی, اولاد دی کوٹھیاں دی بیٹھیاں کار دیئر کنڈیشن کمرے دیے نوکر چاکر دیے عزتیں دی دولت میں کھیلتے ہیں بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دیا ہے داتا صاحب نے دی مولا تیرے حوصلے ہیں مولا اللہ فرماتے ہیں اور لے اللہ فرماتے ہیں اور لے جانا کی تھی اللہ نے فرمایا جانا کہاں ہے اور لے اللہ اور آزمائش کرتے ہیں یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اللہ کہتے ہیں اور لے بڑے حوصلے ہیں بھائی آنکھیں دی کس نے ہاتھ دیے کس نے جب بندہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا اللہ ہاتھ توڑ کے پرے رکھ چڈے لے چل کما واہ میرے اللہ زبردستی کا ایمان قبول نہیں نا جبر کا ایمان قبول نہیں نا آزمائش ہے آزمائش جب بندہ کہتا ہے داتا صاحب نے دی ہے داتا صاحب کی نظرے کرا میں سنتا ہے اور سن کے کہتا ہے اور لے مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر بن جائے گی قرآن کہتا ہے حوالہ نہیں دے سکتا قرآن میں سورج زین میں نہیں آیا زین میں نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی میں کافروں کے مکانوں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا میں ان کی سیڑھیاں سونے کی بناتا میں ان کے پلنگ سونے کے بناتا میں ان کی فرش سونے اور چاندی کے بنا دیتا لیکن مجھے خطرہ ہے اگر میں نے اس طرح کر دیا تو ساری دنیا کیا ہو جائے گی کافر اللہ اور دیتے ہیں。چال اور مال لے اور مال لے وہ کہتے ہیں مجھے فلانے نے دیا فلا نے اللہ نے فرمایا تبارک اللہ ہو اور برکت دینے والی ذات ہے توجہ قرآن اگر آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں تبارک اللہ ہو رب العالمین او برکت دینے والا وہ نہیں جو مخلوق ہو برکت دینے والا وہ نہیں جس نے بچپن میں ماں کا دودھ پیا ہو اور برکت دینے والا وہ نہیں جس کو بھوک لگتی ہو اور برکت دینے والا وہ نہیں جو روٹی کا محتاج تھا برکت دینے والا وہ نہیں جس پر موت آ گئی برکت دینے والا وہ نہیں جو زمین میں جا سویا برکت دینے والا وہ نہیں جو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا برکت دینے والا وہ نہیں جو چہرے سے مکھی کو اڑا نہیں سکتا برکت دینے والا وہ نہیں جو کربٹ تبدیل نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں برکت دینے والا وہ ہے جو رب العالمین ہے تبارہ کلاہو پڑھو پڑھو تبارہ اللہ, اللہ ہو, رب, بڑو بڑو تبارک اللہ ہو اللہ رب العالمین برکت دینے والا وہ ہے جو چیوٹیوں کو سوراخوں میں پالتا ہے تجھے شرم نہیں آتی یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے حضرت علی حجویری نے دے رکھا ہے فلاں بزرگ نے دے رکھا ہے فلاں بزرگ نے دے رکھا ہے تبارک اللہ رب العالمین برکت دینے والی ذات اللہ کی ہیں رب العالمین جو ساری کائنات کا کیا ہیں دلیل ہو گئی جی اب آگے اللہ وہی بات کہنا چاہتے ہیں جو اللہ نے صورت یونس میں کہی ہے جی ذرا توجہ کیجئے اللہ فرماتے ہیں آسمان بنانے والا میں زمین سجانے والا میں عرش کا مالک میں رات دن کے نظام کو چلانے والا میں سورج میرا چاند میرا ستارے میرے پیدا کرنے والا میں حکم میرا برکتیں میں دینے والا رب العالمین میں اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری سفتیں اگر میری ہیں نا پھر میرے دعوے کو تسلیم کر ادو ربکم پکارو کس کو پھر وہی وہ بات کی اللہ نے دلیل ختم کی اپنی بات اصل کی اد ربکم پکارو کس کو اد مصیبتوں میں تکلیفوں میں حاجات میں بیماریوں میں ادو ربکم پکارو کس کو اپنے رب کو تجر گڑ گڑا تجر وان لجاجت سے تجروان فقیری سے تجروان مسکینی سے تجر حاجی سے جس طرح ایک سو بیس سال کے بوڑھے زکریا نے پکارا ادور گڑ گڑا کے پکارو نا جس طرح ایک سو بیس سال کے زکریا نے پکارا گڑ گڑا کے پکارو نا جس طرح مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے پکارا گڑ گڑا کے پکارو نا جس طرح اٹھارہ سال کی بیماری کے بعد حضرت ایوب نے پکارا گڑ گڑا کے پکارو نا جس طرح روتے ہوئے حضرت یاقوب نے پکارا حضرت ابراہیم نے پکارا اور گڑ گڑا کے پکارو جس طرح بدر کے میدان میں آمنا کے لال نے پکارا تھا خود ربکم پکارو کس کو خالق میں ہوں مالک میں ہوں رازق میں ہوں برکت دینے والا میں ہوں حکم میرا چلتا ہے تو پھر پکار بھی میری ہوگی وہ خفیہ پکارو بھی چپ کے چپ کے کوئی بہرا نہیں ہوں بہرا نہیں ہوں خفیہ پکارو چپ کے چپ کے کاف ہا یا آئن سوت زکرو رحمت رب کا حب دیا ناد رب ہُدان خفیا جب پکارا زکری نے اپنے رب کو پکارنا خفیا آہستہ اے نہیں بتیاں بند کر کے ہو جاؤ شروع ہل اللہ ہو ہو یہ نہیں ہے ذکر یہ بدت ہے ادو رب پکارو اپنے رب کو تجرو سے و خفیہ تن کس طرح چپ کے چپ کے وز کور کا فی نفسک دلو. ذکر کر اپنے رب کا فی نفسک کس میں دلو. یہ قرآن ہے قرآن ہے اس دے مقابلے کوئی روایت قبول نہیں وز قر کا فی نفسک یہ جو ذکر بڑی اچھی چیز ہے اللہ بکر اللہ تتمئن القلوب ذکر بڑی اچھی چیز ہے لیکن جس اچھی چیز کی کوئی شکل شریعت نے مقرر نہیں نہ کی اس اچھی چیز کی جب بندہ کوئی شکل مقرر کرے گا تو یہ شکل کرنا کیا بنے گا بدت بدت زین میں رکھیے گا لوگ آگے سے کہہ دیں گے ذکر سے منع کیا نہ ذکر بڑی اچھی چیز ہے وہ کونے میں بیٹھ کے ساری رات کیجئے گھر میں بیٹھ کے ساری رات کیجیے کیجیے ذکر لیکن جس کی شکل حایت صورت شریعت نے مقرر نہیں کی وہ مقرر کریں گے تو پھر کیا ہوگا نہ سچ وار کے تے ڈیڈے چکرنا یہ کون سا ذکر ہو رہا ہے یہ جی نکالا ذکر ہو رہا ہے سونا ذکر نبی پاک نے کیا یہ صحابہ نے کیا یہ جس ذکر اور جس شکل اور صورت اور حیات کا ثبوت صحابہ سے نہیں ہے اگر کوئی حیات مقرر کرے گا اور اس کو دین سمجھے گا تو دراصل وہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے او لوگو میرے پیچھے آؤ مجھے ایسی نیکی کا پتا چل گیا ہے جس نیکی کا نبی پاک کو بھی پتا کون تھا یہ کہنا چاہتا ہے وتی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے آؤ میرے پیچھے مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ لگ گیا جس نیکی کا صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا ذکر بل حرام ہے ملا علی کاری نے لکھا مرقات میں رف سعود فی المسجد ولو میں ذکر حرام قرآن نے کہا وز کو ربا فی مبارس. یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے طبقے کی دعا مانگنی دعا مانگنی آہستہ کا حکم دیا کہ زور کا بولو سارے بولو ودو دسل اصل, اصل میں نے کیا ہے پکارو دعا کرو دعا کرو اپنے رب سے کس طرح خفیہتا تن آہستہ دعا زور سے کرنا ٹھیک نہیں دعا کرنی ہے کس طرح <تصفح> نبی پاک جا رہے ہیں صحابہ ساتھ ہیں صحابہ نے زور سے کہیں اللہ اکبر یہ اس طرح کوئی لفظ کو نبی پاک نے اپنی اونٹنی کی جو لگام تھی نا اس طرح کھینچی اتنی زور سے کہ اونٹنی کا سر جو تھا نا وہ کوہان سے جا لگا فورن اونٹنی روکی فرمایا ٹھہر جاؤ تم کسی بہرے کو نہیں پکارتے ہو اونٹنی وہی رکھی ہوئی ہے لگام اسی طرح کھینچی ہوئی ہے تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو اتنا نزدیک ہے جتنا میری اونٹنی کا سر کوہان کے قریب ہے اس کو پکار رہے دعا آہستہ کرنی چاہیے قرآن کا حکم ہے آمین کہنا دعا ہے یہ جو آمین ہے نا آمین یہ کیا ہے دعا ہے قرآن میں ثبوت ہے اس کو موسا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے موسا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یہ دعا مانگی جب اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ذکر کرتے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی حالانکہ دعا کون مانگ رہا تھا حضرت موسا ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی کس کی موسا کی اور ہارون کی تو ہارون کیا کر رہے تھے آمین کہہ رہے تھے ہارون کیا کہہ رہے تھے موسا علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے اور اللہ نے فرمایا ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا وا امام آزم امام ابو حنیفہ تیری فکاہت پہ قربانی جاؤں تیری ذہانت پہ قربانی جاؤں امام صاحب نے فرمایا آمین کہنا دعا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ دعا زور سے نہیں آہستہ مانگو تو آمین زور سے نہیں کہنی بلکہ آمین آہستہ کہنی اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ دعا مانگنی ہے تو وہ آہستہ مانگنی ہے ادور ابکم تجر و خفیہ ان لا ہب المتین بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کر ایک جگہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ختم کرتے ہیں آئیے سورت دو سو اہا اور آیت نمبر ہے چار ذرا دیکھیے جی انداز دیکھیے اللہ کا سنیے گا ذرا یہ جو بھی قرآن کا مبلغ ہے تبلیغ کرنے والا ہے اس کو بڑی تسلی ملتی ہے اس سے شروع سے شروع کر لیں جی ماں انزلنا علیہ کل لے میرے پیغمبر ہم نے تجھ پہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑے یہ ٹھیک ہے جب فتوے لگتے ہیں میرے پیغمبر یہ ٹھیک ہے جب میٹنگیں ہوتی ہیں اجلاس ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں قتل کر دو شاعر ہیں شاعر ہیں جادوگر ہیں دیوانہ ہیں صابی ہیں قذاب ہیں ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں اچھا جی فلاں لوہار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس سے پڑھ کے آتا ہے نبی پاک کو لوگ بتاتے آ یہ باتیں ہو رہی تھی آ یہ بکواس ہو رہے تھے تو نبی پاک تھوڑے سے پریشان ہوتے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اصا قرآن اس واسطے تے نہیں اتا رہا لے تشکا تاکہ مشکت میں پڑ جائے پریشان ہو جائے میرے پیغمبر معلوم ہوتا ہے جب بھی قرآن بیان ہوگا تو قرآن کا بیان کرنے والا پریشانیوں کا شکار رستے تقسیم ہو جائیں گے تم بیٹھ جاؤ طائف سے آنے والے رستے پر تم بیٹھ جاؤ مدینے سے آنے والے رستے پر تم بیٹھ جاؤ جدے سے آنے والے رستے پر کیا کر رہے ہیں جو باہر کا مسافر اندر آئے اس کو کہنا ہے سارے مکے میں چل پھر لیکن خیال کرنا محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ ہو جن کو اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے رستے تقسیم کر رکھے تھے ان کے پاس نہیں جانا اٹھارہ بلاک والے دے نیڑے نہیں جانا گستاخ ہیں نبی کو نہیں مانتے بے ادب ہیں جی منکر ہیں منکر پتھری ہیں نفرت پھیلاؤ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ اس قرآن کے ذریعے مشقت میں پڑ جائیں اللہ تز رتن ہم نے تو قرآن بطور نصیحت اتارا لمئی یقشا اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے خوف کرتا ہے او اوے لوگوں معمولی کتاب نہ سمجھنا اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو یا توجہ نہ کرو معمولی کتاب نہ سمجھنا تنزیلم ممن خلق الرزا یہ اتارا ہوا ہے اس ہستی کا جس نے پیدا کیا زمینوں کو وہ سماواتل اور اور و بالا آسمانوں کو یہ اس نے اتارا ہے اور وہ کون ہیں رہمان ہے الل ارشتوا غالب ہے عرش پر یعنی سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا لہو معاف سماوات اے قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھنا یہ اس نے اتاری ہے جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں وما وہ جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان میں وما تحت مات سرا جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہیں یہ سب کس کا ہے آسمان بھی میرا زمین میری ما بہ میرا میرا تحت سرا میرا وہ ان تجہر اگر تو پکار کے کرے بات تو زور سے بات کرے تو زور سے کلام کرے تو زور سے پکارے کیا فائدہ فی الحال <الصِّرَّة> وہ تو جانتا ہے راز کو وہ تو جانتا ہے راز کو وہ اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز راز بھی جانتا ہے راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز توجہ کیجیے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن کوئی لوگ نئے آئے ہوں گے تو وہ ذرا لطف محسوس کریں گے راز کیا ہے میرے دل میں آ میری زبان پہ نہیں آیا یہ کیا ہے راز صرف مجھے پتا ہے میرے سوا کسی کو پتا نہیں یہ راز ہے میرے دل میں آ گیا میرے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو راز تیرے دل میں آ گیا میں اسے بھی جانتا ہوں اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا پتہ نہیں سال کے بعد آئے گا پانچ سال کے بعد آئے گا دس سال کے بعد آئے گا بیس سال کے بعد آئے گا جو راز تیرے دل کے اندر آ گیا میں اسے بھی جانتا ہوں اور میرے بندے جا راز حالے تیرے دل بچ بھی نہیں آیا میں اسے بھی جانتا ہوں دونوں سفتیں آ گئیں میں نے کہا تھا نا کہ دو سفتیں ہونی چاہیے مالک متصر بھی میں سب کچھ کرنے والا میں ہما کون میں سب کچھ کرنے والا میں زمین میری آسمان میرا ما بہنا میرا آ میرا ماں میرا آسمان میں نے بنائے زمین میں نے بنائی سب کا مالک میں ہوں اور رازوں کا جاننے والا بھی میں ہوں توجہ کیجیے اب اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب دونوں صفتے میری متصرف الامور بھی میں مالک و مختار بھی میں آل بھی میں پھر میرا دعوی ماننا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس کائنات میں پھر میرے سوا الہ بننے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے کائنات میں پھر معبود بننے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے اللہ لا اللہ میرے دعوے کو تسلیم کر اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق شیخ القرآن تجھے کہاں سے لاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر شیخ القرآن تیریاں بڑیا ہی لوڑا تجھے کہاں سے لاؤں لا الہ الا اللہ کا مینا کرتے تھے خدا کی قسم ساری کائنات ہی وجد میں آ جایا کرتی تھی نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں نوری بھی ہیں ناری بھی ہیں خاکی بھی ہیں زندے بھی ہیں مردے بھی ہیں عرش والے بھی ہیں فرش والے بھی ہیں حضرت شیخ میں نہ کرتے تھے سارے ہیں تو صحیح لیکن الہ بننے کے لائق کوئی نہیں کوئی نبی الہ نہیں کوئی ولی الہ نہیں کوئی گوس الہ نہیں کوئی فرشتہ الہ نہیں کوئی جن الحی والا سورج الہ نہیں زیا پاشیاں کرنے والا چاند الہ نہیں جگمگانے والے ستارے الہ نہیں بہنے والا پانی الہ نہیں چمکنے والی آگ الہ نہیں پتھر الہ نہیں کوئی شجر کوئی حجر کوئی قبر کوئی بت کوئی صاحب بت کوئی قبر کوئی صاحب قبر, قبر کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں اللہ اس پوری کائنات میں الہ ہے تو صرف کون ہے اللہ لہ ال اسما اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہے رحمان اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہیں رحیم اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہیں الوہاب اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہیں الحافظ اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہے اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہیں الوارس الموتی المانے الموزو المزلو السمیو العلیمو القدیرو استارو الکہارو الجبارو الغفارو سبحانو لہول اسماؤل حسن اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہیں اناف نفع دینے والا ازارو نقصان سے بچانے والا الموتی عطا کرنے والا المانے روکنے والا الوہ بہت دینے والا الوح بہت دینے والا استارو پردہ پوشیاں کرنے والا پردہ پوشیاں کرنے والا الغفارو بخشنے والا الکریم عزتیں دینے والا عزتیں دینے والا المزلو المو عزت دینے والا المزلو زلیل کرنے والا مالکل ملک مالک یہ بھی تو اللہ کا نام ہے نا مالکل ملک اسمیوں لکل دعا ان المو حال ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہر ایک کی حالت کو جاننے والا البشیرو ہر ایک کو دیکھنے والا البشیرو ہر ایک کو دیکھنے والا لہلس ما الحسنہ